اندن ندین لحمون في الفاظ تو فرندین عامن الحمٰ اللہ العلیم الفیہ ولاثلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لا تعلم اللّہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے فض اللہ علیہ اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ تو طوفان ایسا اٹھا تھا کہ اس کے بڑے دور تک نتائج نکل سکتے تھے یہ محظوف ہے وہ الله اللہ رعف تو اللہ بہت رعف ہے اور رحیم ہے یا یو ندی نہ مروں ڈا تو تب خطوات شیطان اہل ایمان شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو منطب خطوات شیطان جو کوئی بھی شیطان کے نقوش پا کی پیروی کرے گا فن نہ ہوں یا مرو بالفاشائے میں منکر تو شیطان تو اسے حکم دے گا وہ تو حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور منکر کا بری بات کا وہ لاہ فض اللہ علیہ و اور اگر نہ ہو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہاری شامل حال ماں زکا من تم من احادن آبادا تم میں سے کوئی ایک انسان بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ کی رحمت ہے ایک شخص سے غلطی ہو جاتی ہے اللہ پردہ پڑا رہنے دیتا ہے تو اس کے اندر اصلاح کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے ایک دفعہ آدمی ننگا ہو جائے تو پھر ڈھیل ہو جاتا ہے اس سے یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان چیزوں کے اندر اس کی بڑی حکمت ہے کہ اگر تو غلطی ہو گئی ہے فوراََ نہیں پکڑتا ہو اس کو محرت دیتا ہے کرے وولول فضل اللہ علیہ تم اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل پر اس کی رحمت بعض بجا تم میں سے کوئی بھی کبھی اور پارسا نہ بن سکتا اور ہو سکتا ولا تن اللہ کی منشا بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے واللہ علیم اللہ سمی العلیم اللہ سمی علی قرباطرین سب اللہ اس آئے کے شان نزول ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ایک یا تو بھانجے تھے یا خالہ بھائی تھے حضرت مستاح یہ حضرت مستح جو غریب آدمی تھے اور حضرت ابو بکر ان کی مدد کیا کرتے تھے پیسے سے مال سے ان کی ضرورت بھی پوری کرتے تھے لیکن یہ مستاح بھی اس میں شریک ہو گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنا اپنے تحمت کا معاملہ چلا تو حضرت ابو بکر کو جب معلوم ہوا کہ مستح بھی اس معاملے کے اندر شریک ہے تو پھر مجھ سے قسم کھا لی کہ میں اب اس کے ساتھ کبھی کوئی بھلائی نہیں کروں گا اس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے اور اس معاملے کے اندر میری بیٹی کا معاملہ ہے اور اس میں اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں اس کے ساتھ کتنا کچھ احسان کرتا ہوں اس کے اندر جو ہے وہ خود بھی شریک ہو گیا اس پر اللہ تعالیٰ دست گرف رہی ہے کہ نہیں ابو مکر یہ ٹھیک نہیں ہے جو بھی اس سے غلطی ہوئی ہوئی لیکن تم جو نیک کام کر رہے تھے اس کا کیوں قسم کھاتے ہوگے اس کے اندر تم مدد نہیں کرو گے ولا یا تلے الفضل من اور نہ قسم کھائیں جو فضل والے ہیں درجے والے ہیں تم میں سے جن میں اللہ نے فضیلت دی ہے نیکی میں بھی ایمان میں بھی فضیلت دی ہے دولت میں بھی فضیلت دی ہے وہ ہے اور جنہیں کشادگی دی ہے مال کی کشادگی دی ہے ان یو تو کہ وہ کوئی سلا رحمی کریں اپنے قرابت داروں کے ساتھ اس بین مال اور صدقہ و خیرات دیں اپنے قرابت داروں کو والمساکین والمہاجرین اور محتاجوں کو اور وطن چھوڑنے والے مہاجرین کو فی سبی بھی ملا اللہ کی راہ میں یہ قسم نہ کھائیں بل یاقو انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگذر سے کام لیں اللہ تحبنا یسراح القم کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں میں معاف کرے یعنی اے ابو بکر اگر تم یہ چاہتے ہو تم سے بھی تو کوئی خطا حاصل ہو جاتی ہے اللہ معاف فرماتا ہے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری خطاؤں سے زندگل کرے اللہ تحبر اللہ القوم کیا تم نہیں پسند کرتے اس کو کہ اللہ تمہیں معاف کرے اس پر شاید کو سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق کے الفاظ ہی نقل کیے گئے بلا یار کیوں نہیں پروردگار ہم ضرور چاہتے ہیں کہ تو ہمیں واپ فرما دے انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور اس کے بعد جو بھی وہ کرتے تھے ان کے ساتھ بھلائی اور دیکھی اس سلسلے کو جاری کر دیا بنواہ غفر رہیم اور اللہ تعالی غفور ہے اور رحیم ہے ان میں ندیم یرمون المحصناطی غافلات امومنات یقیناً لوگ کہ جو تہمت لگاتے ہیں ان پاٹ دامن عورتوں پر کہ جو غافل ہیں جن کو ان چیزوں کا ہوش بھی نہیں ہے جن کا گمان بھی ادھر نہیں گیا المومنات اہل ایمان میں سے لوئیں نوف دنیا ایسی معصوم اور پاکدامن عورتوں پر جو تحمت لگانے والے ہیں ان پر پھٹکار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ولحم عذاب العظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے یوم تشدد ولحم الصل تحم جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گے تشدد علیہم اللہ کو نوٹ کر لیجیے جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گے السنتوں ان کی اپنی زبانیں گواہی دیں گی وہ ادیم ان کے اپنے ہاتھ گواہی دیں گے وہ ارجن ہوں ان کے پاؤں گواہی دیں گے بیمار کاروں یا عملون، اب جو کچھ عمل وہ کر رہے تھے یہ ہاتھ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے میں اس سے غلط کام کر رہا ہوں تو یہ انڈر پروٹیسٹ میرا حکم تو مان رہا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے حوالے سے کیا ہوا ہے لیکن اس کے اندر پروٹیسٹ ہے قیامت کے دن یہی میرے خلاف مقدمہ کرے گا پروردگار تو نے مجھے اس کے حوالے کیا تھا اور یہ مجھ سے میرے ذریعے سے غلط کام کر رہا یہ پاؤں جو ہے ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ پرور ہم اس کے تابے تھے اس کے حکم کے مطابق چل رہے تھے یہ بدمخص ہمیں چوری کرنے کے لیے جاتا تھا اس کے لئے استعمال کرتا تھا یا کوئی اور برا کام کرنے کے لئے ہمیں استعمال کرتا تھا یوم وفی حم الدین احملحق اس دن اللہ تعالی ان کا پورا پورا بدلہ ان کو دے دے گا یہ دین کے لفظ کو یہاں نوٹ کیجئے دین بدلے کو کہتے ہیں دین مالک یوم الدین جداسدا کے دن کا مالک بدلے کا دن وہ یادمون الم اللہ الحق المبین اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالی ہی ہے الحق سچا اور ہر بات کو کھول کر دیان کر دینے والا الخبیسات الخبیسین بالخبی سد ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں اور طیبات و طیبات لب طیبین و طیبن الپ طیبات اور ستھرے اور پاک باز جو خواتین ہیں وہ پاک باز مردوں کے لیے ہیں اور پاک باز جو مرد ہیں وہ پاک دامن خواتین کے لیے ہیں الائے کم ابرعون اما یقن یہ لوگ بڑی ہے ان چیزوں سے کہ جو لوگ کہتے ہیں لہو مقفرتون ورست ان کریم ان کے لیے مغفرت ہے اور رشتے کریم ہے یہ دونوں آیات جو ہیں در حقیقت اخلاقی تعلیم کی نوعیت کی ہے کہ اتنی اخلاقی اس معاشرے کے اندر رہے کہ جو جس کے ساتھ کوئی بدنامی کا معاملہ ہو جائے پھر وہ خود محسوس کرے کہ میں آئسولیٹ ہو کر رہ گیا ہوں یا رہ گئی ہوں اس معاشرے کے اندر یہ معاشرے کے اندر یہ عام روش پیدا ہو جائے جیسے کہ پہلے آیا تھا وہ اس کے اندر بھی یہی بات تھی کہ زانی نکاح نہ کرے مگر کسی زانیہ سے یا کسی مشرکہ سے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے نکاح میں کوئی مسلمان خاتون آئے پاک دامن اور عفت والی اس طرح ذانیہ جو ہے اس سے کوئی نکاح نہ کرے سوائے مشرق کے یہ قانونی چیزیں نہیں ہیں جیسا کہ میں نے آج کیا یہ اخلاقی تاکہ ایک نفرت پیدا ہو جنا سے بدکاری سے اسی طریقے سے معاشرے کے اندر ایک عام خزاں حص ایسی پیدا ہو جائے کہ جس میں جو لوگ بھی ایسی گراوٹوں میں مبتلا ہوں وہ خود اپنی آنکھوں میں ضمیل ہو کر رہ جائیں یا ندی نامن لاتن کھلو بیوت گا کستان اب اس حوالے سے بہت سے جو احکام آ رہے ہیں یہ سورہ گور اور سورہ احزاب ان دونوں میں معاشرتی احکامات ہیں معاشرتی احکامات میں خاص طور پر وہ جو ایک آیت آئی ہے سورہ بنی سر بلا تقرب الزن اللہ کا نفاشت المسا سبینا اس زنا کا سد باد کرنے کے لیے اسلام کے معاشرتی نظام میں بہت دور دور تک اقدامات کیے گئے قریب مت جاؤ زنا کے یعنی زنا کو اریڈیکیٹ کرنا معاشرے میں یہ ایک بہت بڑا آبجیکٹو ہے اور اس کے لیے دور دور تک اقدامات مثلاً پردہ ہے سطل ہے لباس کے احکام دیے گئے ہیں معاشرہ جو ہے ہمارا جو ہے وہ مکس سوسائٹی نہ ہو مخلوط معاشرہ نہ ہو مردوں کی ذمہ داریاں علیحدہ ہیں عورتوں کی علیحدہ ہیں معاشرہ جو ہے سیگریگیٹڈ ہو مردوں اور عورتوں کے درمیان اختیارات نہ ہو یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں یہ اس لیے ہیں کہ یہ در حقیقت اس قدر شدید کشش ہے مرد اور عورت کے اندر کہ اللہ نے جو دو جنسیں سے بنائی ہیں اور اس میں یقیناً جو سیکس کا معاملہ اتنا امپورٹنٹ موٹو ہے کہ اس کو اگر پوری طریقے سے جیسے گھوڑا بہت مو زور ہو تو اسے بہت باندھ کر رکھنا پڑے گا اور بڑا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے اسی طریقے سے اس کو اس سیکس کو ڈسپلین کرنا اور صحیح انداز میں اس کو جو ہے ہارنس کرنا اور اس کے, اس کے لیے یہ ہے کہ غلط راستوں سے اس کو بچانا اس کے لیے بڑے دور دور تک اکام دیے گئے اور یہ پورا معاشرتی نظام اسلام کا اسی بنیاد کے اقدام ہے اب اسی جو ہے مسئلہ گھر کی پرائیویسی بھی ہے ایک گھر ہے گھر میں ایک شوہر ہے اس کی بیوی ہے اب آپ فورا چلے گئے سیدھے گھر کے اندر نہیں اے ایمان مت داخل ہوا کرو گھروں میں اپنے گھروں کے سوا حتیٰ کشتا نسو یہاں تک کہ بول چال کر لو اجازت لے لو و تو سل الا اور اذن لینے کی اس وقت جو ہوتی تھی شکل وہ یہی کہ جا کر دروازے پر کہو السلام علیکم معلوم ہوا کہ کوئی صاحب ہے کہ جو آئے ہیں ملنا چاہتے ہیں اور اندر آنا چاہتے ہیں اب اس کے بعد یہ کہ وہ اپنی آئیڈینٹیٹی دے اور پھر ان کو آنے کی اجازت دی جائے یہ نہیں کہ بے گھر چلے جا رہے ظالق خیر اللقم لالقم تدک کرون یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو پرم کا جدید فلا دھولا اگر اس گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر اس میں داخل مت ہو حتہ یوزناقوم یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے جو گھر کا مالک ہے وہ اگر اجازت دے کہ ہاں میرا گھر اس خالی ہے تم اس میں جا سکتے ہو ورنہ یہ کہ خالی گھر کے اندر جہاں کوئی نہیں ہے داخلے کی اجازت نہیں ہے وہی قید اور اگر کہا جائے تو اسے چلے جاؤ لوٹ جاؤ اس وقت میں ملنے کے لیے تیار نہیں ہوں یا میں اپنی کسی مشہوریت میں ہوں فرض یہ ہوں تو لوٹ جاؤ اب دیکھیے یہ آداب ہے ہمارے یہاں یہ ہے کہ آپ پہنچ گئے نہ ٹائم لیا ہوا ہے نہ پہلے سے طے ہے آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے ریسیو کرنا اس کا فرض ہے کیوں نہیں ملا اس نے انکار کر دیا تو اس کا مطلب یہ کہ بڑا متکبر ہے اور بہت یہ جو ہے شک جو ہے یہ نہیں اگر تو آپ وقت طے کر کے گئے ہیں تو اس کا فرض ہے کہ وہ آپ کو ریسیو کرے اور آپ کو وقت دے لیکن اگر آپ اچانک چلے گئے ہیں تو آپ کو اس کی پرائیویسی پر آپ جو ہے حملہ آور نہیں ہو سکتے وہ اپنے کس کام میں ہے کس مشغولیت میں ہے اس کی کیا اہمیت ہے آپ کو اس کو نہیں جانتے اگر وہ گھر والا کہہ دیتا ارجعو ارج ان قیلَ لَكُمْ ارجعو جے تو لوٹ جاؤ ہوا اس کا لوں یہی تمہارے لیے زیادہ پاک ہے پاک, پاک بازی کا معاملہ اللہ کامل حالف اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے لئے سال تماہر مسکون اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم داخل ہو جایا کرو ایسے گھروں میں کہ جن میں سکونت نہیں ہے جس میں کوئی لوگ رہتے نہیں ہے ریزیڈینشل نہیں ہے اب گوڈاس ہے اگر ایسا تو نہیں کہ گوڈا میں آپ نہیں جا سکتے سامان پڑا ہوا گودام ہے آپ جا سکتے پھیا بتاؤں لکھو اس میں تمہارا سامان ہے تو یہ وہی گودام والی بات ہو گئی بلّہ یا ماں تبدون و ماں تک اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ چھپاتے ہو یعنی قانون کی اصل روح کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو روکا جا رہا جو گھروں میں داخل نہ ہو تو یہ اصل میں تو پرائیویسی ہے گھر کی اور فیملی کی اصل میں اس کو مضحوط خاطر رکھا جا رہا ہے نہ یہ کہ آپ کہتے صاحب ہم گودام میں بھی داخل نہیں ہو سکتے جب تک یہ پرمیشن جو لکھی ہوئی ہے وہ ہمیں مل نہ جائے کل مومینا یا مزو دین ایمان سے یہ کہیے اے نبی کہ وہ اپنی نگاہوں کو ذرا نیچا رکھا کریں وہ فروغ لہوں اور اپنی شرم کی حفاظت کریں ظال کا استاد یہی ان کے لیے زیادہ پاسیدہ ہے زیادہ بہتر ہے ان اللہ خبیر البا یسنع یقین اللہ کا اعلیٰ باخبر ہے اس سے وہ کر رہے ہیں وہ کلمومنا یقم افسارگا اسی طرح مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجیے وہ بھی اپنی نگاہ نیتی رکھا کریں وہ یک فزن وہ بھی اپنے سطر کو پوری طریقے سے محوز رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں و لینظینا اور انہیں نہیں چاہیے کہ وہ اپنی زینت اور سنگار کو ظاہر کرے اللہ ماں ظاہر بینہ سوائے اس کے جو از خود ظاہر ہو جائے ور یزنا اور چاہیے کہ وہ اپنے غریبانوں کے اوپر اپنی اوڑھوں کے بکل مار دیا کریں بے خوم و یہ خوم و رحن جمع ہے خمار کی خمار کہتے ہیں اوڑھنے ایک دوسرا لفظ جو ہے وہ آئے گا سورہ احزاب میں. ان دونوں الفاظ کو علیحدہ علیحدہ رکھئے تو یہ ہے کہ اپنے غریبانوں کے اوپر وہ کہ یہ بھی پرانا ہمیشہ سے لباس عورت کے لباس میں اوڑھنی بھی تھی اور عورت کے لباس میں چادر بھی تھی چادر وہ لے کر نکلتی تھی جب گھر سے باہر جاتی تھی اور اوڑ بھی وہ سکتی تھی جب کے گھر کے اندر ہوتی تھی یہی جو ہماری تہذیب کے اندر ہے یہ عرب کی تہذیب میں پہلے بھی تھا چہرے کا پردہ نہیں تھا عرب میں چادر وہ لے کے جاتی تھی تو چادر اپنے اوپر ڈالتی تھی اور مرد بھی چادر کے بغیر نہیں ہوتے تھے نہ کوئی مرد بغیر چادر کے نہ عورت بلکہ چادر ہی سے ایک شخص کا رتبہ معیب ہوتا تھا کسی کی چادر بڑی شاندار ہے جو شالا وڑا ہوا ہے بہت قیمتی ہے تو وہ بڑا آدمی ہے وہ سردار ہے کسی کے بے چارے جو ہے معمولی سی چادر ہے اور اسی لیے اس حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے الکبر ودائی تکبر جو ہے وہ تو میری چادر ہے اور یہ عرب میں یہ بڑا کسی شخص کی توہین کرنی ہوتی تھی اس کی چادر گھسیٹتے تھے گویا کہ اس کی عزت بھی اس کو کھینچ لیا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ جو تکبر کرتا ہے وہ گویا میری چادر گھسیٹ رہا ہے میرے قبضے سے اس درجے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں اپنی توہین محسوس کرتا ہے تو وہ اپنی اوڑیوں کے بکل مار لیا کرے اپنے گریبانوں پر یعنی یہ کہ یہ عورت کے لیے اس کی زینت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس کی جو بھی چھاتی ہے اس کے لیے ایک اضافی کرتا اس نے پہنا ہوا ہے لیکن کرتے کے اوپر مزید جو ہے یہ ایک بکر اس کی اوڑھنی کا ہو ولاب جین ذینت ہننا اس کے سینے کے اوپر یہ اضافی ہو جائے گا ولاقجین ذینت ہنہا اور نہ وہ ظاہر کرے اپنی زینت کو اب یہ ہے جو محرموں کی فہرست آ رہی ہے جس کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہے ملا حجاب اور یہ اتنی طویل فیرس جو دی گئی ہے آخر سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی تو نہیں کی ہے کیا فرق ہے اگر ایک عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے وہ باہر نکلتی ہے چادر لے کر اور یہ کہ کسی اور کے ساتھ اس کا پردہ چہرے کا نہیں ہے تو پھر یہ پوری فیرس دینے کی ضرورت کیا ہے میرے نزدیک چہرے کا پردہ اسلام کے اندر ناظب ہے اور اس چہرے کے پردے سے مستثنا ہے یہ لوگ کون لوگ مستثنا ہے اللہ لولت ان کے شوہر نمبر ایک او آبائے ہننا یا ان کے باپ اور باپ سے مراد باپ دادا چچا یہ سب چلیں گے او آبائے بہ ل یا ان کے شوہروں کے باپ او ابنائے ہننا یا ان کے اپنے بیٹے او ابنائے بہ لط یا ان کے شوہروں کے بیٹے یعنی ان کے شوہروں کی کسی اور بیوی سے اولاد ہے بیٹے ہیں تو وہ بھی محرم ہیں وہ نامحرم نہیں ہے اور اخوان ہننا یا ان کے اپنے بھائی اور بڑی اخوان ہننا یا ان کے بھائیوں کے بیٹے او بنی اخوات یعنی یہ بھتیجے ہو گئے او بنی اخوات یا ان کے بھانجے او نسائے ہلنا یا ان کی عورتیں اپنی عورتیں جان پہچان کی عورتیں عام عورتیں نہیں ہیں نسائے او ماں ملک کی یا یہ کہ جو ان کے غلام اور ان کی لونیاں ہیں اکثر و بیشتر اہل سنت کے نزدیک یہاں مرد غلام مراد نہیں ہے بلکہ لونیاں مراد ہیں اب تابرین غیر غریبات یا ایسے تابع لوگ جو کہ صرف خدمت گار ہے بعض اوقات ہوتا ہے خاندانی طور پر جو ہے وہ خدمت گار کرنے والے ہیں باپ بھی کہیں ملازم تھا اسی گھر میں اور اس کی اولاد بھی وہیں پر ہے وہ بھی کام کر رہی ہے بچپن سے وہیں پلے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو واقع پھر اس گھر کی خواتین سے اس طرح کا خیال کبھی نہیں آ سکتا کہ ان کے بارے میں وہ کوئی بری بات سوچیں ابھی تابعین غیر غیرغل عرب یا وہ تابع ہے کہ جو کہ کوئی غرض نہیں رکھتے اس قسم کے معاملات سے میرا رجال مردوں میں سے ابھی تفری الل لطین علم یا ذرال علامہ یا وہ لڑکے کہ جو ابھی عورتوں کے جو وقفی معاملات ہیں ان سے واقف ہی نہیں ابھی وہ جنسی جو بھی باتیں ہیں ان سے واقف نہیں ہے بلائی اب یہ فہرست مکمل ہو گئی یہ ہیں محرم لوگ جن کے سامنے عورت بغیر چہرے کے پردے کے آ سکتی ہے باقی یہ کہ زینت جو خود بخود ظاہر ہو جائے اب ظاہر ہے کہ آپ نے چادر بھی لی ہوئی ہے کسی خاتون نے برقع بھی اوڑھا ہوا ہے لیکن اب کسی کا قد ہے ماشاءاللہ وہ قد ایسا ہے سر قد ہے کوئی خاتون وہ کہاں چھپائے گی اس قد کو وہ تو ظاہر ہو جائے گا جسم متناسب ہے اب وہ جسم تو ظاہر ہو جائے گا اس اعتبار سے ظاہر اب انہا کو لوگوں نے لے لیا چہرے کے لیے یہ بالکل غلط ہے چہرے کا تو پردہ میرے نزدیک لازم ہے اور یہ کہ باقی یہ کہ ان کے سامنے چہرے کے سمیت عورت آ سکتی ہے باقی عورت جو ہے اپنے بیٹے کے سامنے بھی سوائے تین آز آزاد کے اور نہیں کھول سکتی اپنے بھائی کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی چہرہ یہ ہاتھ پہنچوں سے نیچے اور پیر ٹکروں سے نیچے یہ جو تین ازار ہیں یہ وہ ہیں کہ جو عورت کھلے رکھ سکتی ہے اپنے وہ بیٹے کے سامنے بھی بھائی کے سامنے بھی اور جو بھی رشتے گرائے گئے ہیں لیکن یہ کہ اس سے آگے پھر جو ہے معاملہ وہ پھر اس شوہر کا ہے اس سے آگے یعنی لباس کا معاملہ جو ہے جس سے کہ عورت جو ہے وہ آزاد ہوگی وہ سر شوہر کے لیے و نا یمن ارجنہ لیو لما مایوفین من زینت اور نہ یہ ایسا ہو کہ وہ اپنے پاؤں مار کر چلے مار کر چلے تو زیور جو ہے پاؤں میں پانا ہو اپنی جھنکار ہو تاکہ لوگوں جو ہے انہیں متوجہ ہو جائیں لینو لما مایوفین من زینت تاکہ لوگوں کے علم میں آ جائے کہ کیا انہوں نے چھپائی ہوئی ہے اپنی زینت میں سے کیا زیورات پہنے ہوئے ہیں بس بھائی اللہ جمین ائل مومن اور اے اہل ایمان سب کے سب مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کرو لال نقل تُل تاکہ تم فلا پاؤ وان کہل ایاما من کو دیکھو اپنی دیواؤں کی شادیاں کر دیا کرو بس صالحین من عباد یہ بھی اب ایک بہت اہم ہے بات ہندوانہ ہمارا جو ہے وہ دیوا کی شادی جو ہے وہ تو جائز بھی نہیں سمجھتا یا بہت ہی سمجھیے کہ اس کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے اور ہمارے ہاں بھی یہ ہو گیا ہے حالانکہ یہاں حکم ہے ان کے ہل ایامان ان کو بیواہوں کی شادیاں کر دیا کرو وہ صالحین ان عباد و اماٮٔ اور تمہاری جو بانیاں ہوں غلام ہوں ان میں سے بھی جو سمجھدار ہوں جن کے کردار کے بارے میں تمہیں اعتماد ہو ان کی بھی شادیاں کر دیا کرو ایک کی کنیز ہے ایک کا غلام ہے ان کی شادی ہو جائے اب ظاہر بات ہے وہ کنیز جو ہے اپنے آقا کے اب اس کے ساتھ وہ تمقو نہیں کر سکے گا اس لیے کہ اس نے اجازت دے دی ہے کہ اس کی کنیز کی شادی ہو گئی ہے کسی غلام کے ساتھ صالحین ا میں نباجوں عمار کو ان یقین فکرا اگر وہ فقیر ہوں گے مہر وغیرہ دینے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہے صلاحیت نہیں ہے یوگ نہیں ہو بلواہ تو اللہ تعالی ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنے فضل سے غمی کر دے بلواہ واسح علیم اللہ واصح بہت سمائی رکھنے والا پیشائش والا پشادگی والا اور جاننے والا ہے یعنی یہ بھی ہے کہ کسی وقت انسان سوچے کہ اگر میں شادی کروں گا تو وہ بھی اپنی قسمت ساتھ لے کر آئے گی کیا پتہ کہ میرے اس وقت حالات جو ہیں اگر کچھ خراب بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی قسمت سے اس کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ میرے لیے رزق کا دروازہ کھول دے